ومن هم الظالمون صدق اللہ آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا مختصر سی وضاحت کر دوں الحمد میری نظر میں اس ہفتہ واری درس قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جب تک اللہ پاک توفیق دیں گے جب تک اللہ پاک زندگی عطا فرمائیں گے جب تک اللہ پاک یہاں رہنا نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ اتوار کا درس ہوتا رہے گا چونکہ ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں تو سال کے اختتام پر ان کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں ختم بخاری شریف ختم قرآن اور تقسیم اسناد وغیرہ اس سلسلے میں پنجاب گیا ہوا تھا اور خانے وال کے قریب ایک قصبے میں میری بیٹی ہوتی ہے اور الحمدللہ وہ بھی حدیث کا سبق پڑھاتی ہے اور وہاں پر بھی خطم بخاری تھا تو آج وہاں دوپہر کو نکلا ایک تو جہاز بھی لیٹ ہو گیا اور اس کے بعد پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا اورنگی ٹاؤن میں ایئرپورٹ سے سیدھا وہاں پہنچا تھوڑی دیر بیان کیا جامعہ بنوریا میرا پرانا ادارہ ہے جہاں میں نے کئی سال تک پڑھایا ہے وہاں بھی آج خطمے بخاری کی تقریب تھی اور بالخصوص ہمارے محترم ساتھی تھے مولانا عبد المجید صاحب انتقال پر میے ان کی دو بیٹیوں کا نکاح اس میں شرکت بھی اخلاقی طور پر لازم تھی تو رنگی سے پھر جامعہ بنوریا گیا ماں کچھ دیر شرکت کی اور وہاں سے سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس لیے کچھ تاخیر ہو گئی اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تازگی پرانے کریم کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کا فرمائے آج کے درس کا آغاز ہم صور توبہ کی آیت نمبر تیئیس سے کر رہے ہیں। علماء نے اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکت المکرمہ سے ہجرت کا حکم دیا اور صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے تو ان میں سے بعض کے اہل و عیال اور خاندان والے ان سے چمٹ گئے اور رونا دونا شروع کر دیا اور اللہ کے واسطے دیے کہ ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ ورنہ ہم ضائع ہو جائیں ہمارا کوئی سرپرست نہیں رہے گا گھر کو تو چلانے والا نہیں رہے گا تو اکثریت تو ایسی تھی جنہوں نے نہ خاندان کی پرواہ کی اور نہ بیوی بچوں کی جو رکاوٹ بھی راستے میں آئی اس کو ہٹا دیا اور مقت المکرمہ سے ہجرت کر گئے مدینہ منورہ کی طرف لیکن بعض کے دل پسیج گئے اب بیوی رو رہی ہے بچے رو رہے ہیں مار ہو رہی ہے والد رو رہا ہے بھائی بہن رو رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ آپ خود سوچئے، ذرا آپ سوچئے، ہم صرف دین کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہے ہوں اور گھر والے روئیں دھوئیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روئیں باں وفا بیوی بی روئے بوڑھے والدین روئیں تو آخر صحابہ بھی انسان تھے پتھر تو نہیں تھے اگرچہ ان کے دل میں ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا لیکن ایمان دل کی رکت کو دل کی لطافت کو ختم نہیں کرتا اپنوں کی محبت کو ختم نہیں کرتا بلکہ ایمان تو ان چیزوں کو اور بڑھا دیتا ہے تو بعض کے دل نرم پڑ گئے ارادوں میں زوف آ گیا کمزوری آ گئی ہجرت سے حکم کو دیکھتے اور دوسری طرف اپنے بیوی بی بچوں کو تو اللہ نے فرمایا یا یوہلبین آ منو نہ آبا اکم و اخبار اکم اولیا ایمان والو اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنے ولی اپنے سرپرست اپنے دوست نہ بناؤ انستحب القفر الل ایمان اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو پھر اپنے باپ دادا کو اپنے بھائی بہنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اپنا ولی اپنا دوست اپنا سرپرست نہ بناؤ ظاہر یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے تبعی محبت بھی تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے دل میں ان کی طبعی محبت بھی نہ ہو دل ان کی محبت سے بالکل خالی ہو جائے یہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے رشتے دار کی محبت چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرق ہو اس کی محبت ایک طبعی چیز ہے طبعی چیز اللہ اکبر اور قربانی تو اسی کا نام ہے طبعی محبت ہے دل مچل رہا ہے اپنے عزیزوں کی جدائی پر دل آمادہ نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن کر دل پر پتھر رکھ کر روتے ہوئے گھر والوں سے جدائی اختیار کر لی کسی کا نام قربانی ہے خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے آپ نے مکہ سے نکلتے وقت مکہ کی طرف منہ کر کے کہا اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اور میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کروں تیرے سردار اور وڈیرے مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے یہ حضور نے فرمایا میرا دل نہیں چاہتا مکہ چھوڑنے لیکن کیا کروں مجھے یہاں ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اللہ اللہ اکبر اگر کی یہ باتیں کرنا آسان کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے جو میں ابھی بتا رہا جس ادارے سے آ رہا ہوں اللہ اکبر تین ہندو بچیوں نے ایمان قبول کیا ایک بچی نے تو ابھی ایمان قبول کیا ایمان کی حقیقت کو سمجھ چکی تھی چھپ کر نماز بھی پڑھتی تھی لیکن یہ کہ جاؤں تو کہاں جاؤں کو ٹھکانا نہیں والدین کو بھی شک ہو گیا اور اس کا رشتہ طے کر دیا کارڈ چھپوا دیے اور کارڈ اسی سے تقسیم بھی کروائے اب وہ بچی کہتی ہے میں نے سوچا کہ اگر ایک کافر کے نکاح میں چلی گئی تو میری اولاد بھی کافر ہوگی پھر تو کبھی بھی کفر سے نہیں نکل سکوں گی چنانچہ اس رات جس رات کی صبح اس کا نکاح اور رخصتی تھی اسی رات اس نے اپنے قدم اٹھائے اور جا کر ایک مسجد میں پناہ لی کچھ اچھے لوگ مل گئے جنہوں نے اس بچی کو پھر کسی ادارے میں پہنچا دیا آج وہ دین کا علم حاصل کر رہی ہے اب گھر کو چھوڑنا والدین کو چھوڑنا بہن بھائیوں کو چھوڑنا رشتہ طے ہو چکا ہے اس کو چھوڑنا کہنا آسان مگر کرنا مشکل وہ کرتے ہیں جن کو اللہ پاس خصوصی توفیق عطا فرماتے ہیں اور جو دوسری دو بچیاں تھیں انہوں نے بھی ایمان جب قبول کیا یہ بھی اسی ادارے میں آ گئے اور ان کے والد بڑے تعلقات والے بڑے تعلقات والے بڑے بڑے لوگوں کو اسی ادارے میں لے کر پہنچ گئے کہ بچی ہمارے بچیاں ہمارے حوالے کی جائیں ادارے والوں نے ملنے کی اجازت دے دی کس کے اوپر سے دباؤ ڈالا گیا بچیوں کو والدین سے ملوایا اجازت دے دی اللہ اکبر پہلے تو انہوں نے سمجھایا اور پھر والد نے ایسا ایسا حربہ اختیار کیا کہ شاید ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اپنی جگہ سے ہل جاتا سندھ کے رسم و رواج کے مطابق اور بہت سی جگہ پنجاب میں بھی ایسی ہے سرحد میں بلوچستان میں کہ بعض لوگ کسی کو منانے کے لیے آخری طریقہ اختیار یہ کرتے ہیں کہ اس کے پاؤں پکڑ لیتے اور اس سے بھی آگے کہ اپنی پگڑی اتار کر پیروں پر رکھ دیتے اور ایسے موقع پر سخت سے سخت انسان بھی موم ہو جاتا ہے کہ میرے پاؤں پکڑ اور پگڑی میرے پیروں پر رکھ تو ان بچیوں کو پہلے تو سمجھاتے رہے اور پھر بہنوں بھائیوں نے ماں نے رونا شروع کر دیا اور بوڑھے باپ نے پگڑی اتار کر پیروں پر رکھ اللہ اکبر تو جو اس وقت موجود تھے انہوں نے بتایا ڈبلو وہ بچیاں بھی رو رہی ان کی بھی چیخیں نکلیں بوڑھے باپ نے پاؤں پکڑے اور پگڑی پیروں پر رکھ دی چیخے نکل گئے لیکن انہوں نے کہا تو یہ کہا ابا ابا ہم بھی تیری منت سماجت کرتے ہیں اب تیرا اور ہمارا رشتہ اور تعلق اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب تو, جب کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ ورنہ اب ہم ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے رو بھی نہیں ہے رو بھی نہیں اور انہوں نے اپنی داستان لکھی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا مشکل مرحلہ بھائی بہن رو رہے ہیں ماں رو رہی ہے اور باپ نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور پگڑی اتار کر پیروں پر رکھ دی تو کہتی اندر سے ہم ہل گئے لیکن اللہ نے دستگیری فرمائی نہیں ایمان کو نہیں چھوڑنا صاف کہہ دیا ابا ہم تجھے واسطہ دیتی ہیں ہم تیرے پاؤں پکڑ دیتی ہیں پڑھ لو ہم پہلے سے زیادہ تیری خدمت کریں <تصفح> تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آبا اور اپنے بھائیوں کو اپنے ولی اپنے سرپرست نہ بناؤ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے محبت بھی نہ رکھو جس لیے کہ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے بتایا ہی جا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں ان کی بات کو ترجیح نہ دو اور یہ بھی سن لیں کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کرو یہ مطلب بھی نہیں ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ والدین اور رشتے دار اگر کافر اور مشرق بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو حدیث میں آتا ہے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تنہا انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہے اور وہ مشرکہ ہے کیا میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں حضور نے فرمایا ہاں اسلام والدین کے حقوق سے منع نہیں کرتا بلکہ ان کے حقوق ادا کرنے پر زور دیتا ہے اگر کہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو فرمایا کہ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں تو پھر ان کو اپنے سرپرست نہ بناؤ اور اگلے الفاظ تو بڑے سخت ہیں فرمایا کہ پر میں کام ظالم ہو تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا سرپرست اپنا ولی اپنا دوست بنائے گا تو وہ ظالم ہیں ظالم ہیں اور ہے ابن عباس رضی الما نے ظالم کا مفہوم بیان کیا کہ اللہ کہہ رہے جو تم میں سے کوئی ان سے دوستی رکھے گا ان کو سرپرست بنائے گا تو وہ ظالم ہے یعنی مشرک وہ بھی مشرک کیونکہ رضا بالکفر یہ بھی کفر ہے کفر پر راضی ہونا یہ بھی کفر اور آگے فرمایا ان کا نہ وابناؤکم واخوانکم و ابنا و و و امبار ان طرف منہ یہ جی سارے ایمان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بتایا جا رہا ہے اے میرے نبی آپ ایمان والوں کو بتا دیجیے کہ اگر تمہارے باپ دادا تمہاری اولاد اور بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارے اموال جن کو تم کماتے ہو اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے اور تمہارے مکان اور بنگلے اور کوٹیاں جن کو تم پسند کرتے ہو یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے وجہاد ان کی سبیلی اور اس کی رضا کے لیے جہاد کرنے سے یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں بسر تو پھر انتظار کرو حمری حتی, حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ فرمائے اللہ اکبر اس ایسے کریمہ میں اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں جو عام طور پر ایک انسان کی راہ میں تین پر چلنے میں رکاوٹ بنتی ہے مجموعی طور پر آٹھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی لیکن دیکھا جائے تو یہ چار ہیں چار چیزیں بیان فرمائیں پہلی چیز اقارب اور رشتہ دار اقارب اور رشتہ دار اس میں والدین بھی آ اس میں اولاد بھی آ بیٹے بھی آ بیٹیاں بھی آ بھائی بھی آ گئے چچا بھی آ گئے مامو بھی آ خالو بھی آ اور شوہر بھی آ اور بیویاں بھی آ یہ سب آ یہ پہلی قسم ہے اکارے بعض اوقات رشتہ دار رکاوٹ بنتے ہیں ایمان کی راہ میں رکاوٹ دین پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں بہت انسان دین پر چلنا چاہتا ہے لیکن والدین کی خاطر نہیں چلتا بیوی کی خاطر نہیں چلتا یا بیوی شوہر کی خاطر نہیں چلتی یا اولاد کی خاطر کفر کرتا ہے اولاد کی خاطر حرام کماتا ہے اولاد کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ پہلی قسم ہے جو رکاوٹ بنتی ہے اقارب اور رشتہ دار اور اللہ نے رشتوں میں سے یہاں پر چار رشتے ذکر کیے اور خاندان کا ذکر کیا رشتے تو بہت ہیں ظاہر بھتیجے کا بھانجے کرشتہ مامو کا رشتہ خالہ کا رشتہ پھوپھی کا رشتہ پوتوں کا پوتیوں کا کتنے کتنے رشتے یہ چچا یہ چچی یہ تایا یہ تائی رشتے تو بہت لیکن اللہ نے ان رشتوں میں سے چار رشتوں کا ذکر کیا اور خاندان کا ذکر کیا پہلا رشتہ آبا کا آبا اس میں باپ دادا ماں نانی وغیرہ یہ سب آ گئے اس لیے کہ سلیم الفطرت اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے آبا سے محبت رکھتی ہے اپنے آبا سے محبت کا ہونا یہ انسان کے سلیم الفطرت ہونے کی علامت ہے اپنے باپ سے محبت ہے اپنی ماں سے محبت ہے دادا سے دادی سے نانی سے محبت ہے یہ انسانیت کا تقاضا ہے اللہ نے اس رشتے کو ذکر کیا اور دوسرا رشتہ ابنا بیٹے ویسے تو اولاد بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی لیکن عام طور پر انسان بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے عام طور پر تو اللہ نے ابنا کا ذکر کیا کیونکہ اولاد یہ دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں اولاد کی خاطر انسان اپنے آپ کو تھکاتا ہے اولاد کی خاطر راتوں کو جاگتا ہے اولاد کی خاطر دن بعد بیل کی طرح کماتا ہے اولاد کی خاطر اللہ اکبر اور بسا اوقات اولاد کو قدر ہوتی نہیں باپ تو لگا ہوا ہے دو دو ڈیوٹیاں تین تین ڈیوٹیاں کر رہا ہے کی جھڑکیاں سن رہا ہے صبح سے شام تک سڑکوں پر خوار ہو رہا ہے اور اولاد کو قدر ہے نہیں تو اللہ نے دوسرے رشتے کا ذکر کیا ابنا کا اولاد کا اور تیسرا رشتہ اللہ نے جو ذکر کیا وہ اخبار بھائی یہ بھی ایک بہت قریبی رشتہ ہے حضرت مس علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ میرا کوئی مددگار بنا دے تو اللہ نے فرمایا تھا سانا شدو آزودا کا بی عقی کا ہم تجھے طاقت دیں گے تیرے بھائی کے ذریعے سے تو بھائی جو واقعی بھائی ہو تو بھائی کا بازو بنتا ہے بھائی کا مددگار بنتا ہے اور تیسرا رشتہ اللہ نے جو ذکر کیا چوتھا رشتہ ازواج کا رشتہ شوہر اور بیوی بی کا رشتہ یہ رشتہ بھی بڑا عجیب ہے بہت عجیب رشتہ اور ہر رشتے کا الگ تقاضا ہے اور ہر رشتے کا الگ لطف ہے اور ہر رشتے کا الگ سکون ہے میاں بیوی بی نے اللہ پاک جو محبت پیدا فرما دیتے ہیں جب باقی محبت ہو جائے تو اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہوتی اولاد تک بعض اوقات اپنے والدین کی اتنی خدمت نہیں کر پاتے جتنی خدمت شوہر بیوی بی کی اور بیوی بی شوہر کی کر لیتے ہیں اللہ پاک ایسا آپس میں جوڑ پیدا فرما دیتے ہیں اور یاد رکھیے کہ میاں بیوی بی میں محبت یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس کا مذاق اڑائے میاں بیوی بی میں محبت مطلوب ہے مطلوب دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں سے اشک نہ ہو اشک ہو تو اپنی بیوی بی میں اور بیوی بی کو اپنے شوہر اور اس رشتے میں اللہ نے سکون بھی بڑا رکھا ہے بڑا سکون باقی جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو بڑا سکون گھر کے اندر اسی لیے اللہ نے قران کریم میں فرمایا وَمِن ہی من ایتہی ان خلق لکم من انفسکم ازواج لتسکنو الیھا وجل علی بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے